صحمن و رحمۃ اللہ اللہ محمد صحمۃ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محتوس تمام خران الرامی اور میرانیہ شیخ مجبن الرامی باقی تمام اور سلامین کا شمس باقی السلام کرتے ہیں ہمارے سلسلے دار کتاب میں سے باب الحیات مواد باب نمبر چوالیس ہاں جی؟ اور کتاب کا پیج نمبر تین سو چھبیس ہے اس میں جو ہے پانی کی مختلف اقسام کے بارے میں ہاں ان پر کس طرح قبضہ ہو جاتی ہے اس میں سے پانی کی طرح آپ محفوظ کر لیں تو آپ اس کا مالک بن جائیں گے ان کے بارے میں تفصیلات ہیں ان میں سے پہلا دوسرا پانی کے قسم ہو گیا ابھی تیسرا وہ سالش تیسرا جو ہے پانی کی قسم فرماتے ہیں میاں الون والغیوس الغیوس ہے ہاں جی تو اس عبارت کے توجہ سے پہلے جو ہے کل والے عبادت کے آخری حصہ جو پیر گرا تھوڑا سا موبائل میں جگہ کم ہونے کے خدشے سے جو ہے نا درست لمبا سے تھوڑا جلدی میں پڑھا تھا تو یہ و تطفا و تفاوت شرکاء فلقنوات علمجد رہتی سفر ہیں شرکا کے تفاوت انہوں میں نہر کے پانی کے کتنا حصہ مالک ہونے کے لحاظ سے اس میں جو فرق میں نئے جو نہر بناتے ہیں اس میں ان کے فرق جو ہے لفاوت العمل ہے اس نہر کو نسر بنانے میں ان کے کام کے حساب سے ہوگا ہاں یہ کام کے لحاظ سے ہوگا کتنے لوگوں نے کتنے دن کام کیا کتنے گھنٹے کام کیا گھنٹوں کے حساب سے بھی کام کو تقسیم کر سکتے ہیں دنوں کے حساب سے بھی مہینوں کے حساب سے تو فرماتے ہیں ان کا فرق جو ہے اس میں شراکت جو ہے شراکت داروں کا حصہ نئی نہروں میں ان کے عمل کے لحاظ سے بھی فرق ہو سکتے ہے اب الخرچہ لحاظ یا ان پر خرچہ کرنے کے لحاظ سے کسی نے پچاس فیصد دے دیا کسی نے دس فیصد دے دیا کسی نے پانچ چھ فیصد اسی حساب سے وہ حلقانوا تل قدیمت لیکن جو قدیم نہریں جو آبا و اجداد سے وراثت میں چلے آ رہے ہیں ان میں جو ہے شریک ہونے کے سبب بھی اسباب اہرا وہ کسی اور سبب سے ہوگا اس میں خرچے اور عمل کے اعتبار نہیں ہوگا بلکہ دوسرے اسباب کی بنیاد پر. جیسے کشرائے کش ہیں جیسے اس نے خریدا ہے ایک زمین کو تو اس نہر کو بھی اسی زمرے میں آ جاتا ہے تو اس نے جس زمین کو جس وقت خریدا اس زمین والے کو جو حصہ ہوگا پہلے سے وہی حصہ اس کو بھی ملے گا بل اس وراثت میں آپ کو ایک زمین ملا تو ایک ساتھ نہر بھی ملا تو وراثت میں جس کا آپ بارش بنائیں ان کو جو حصہ پہلے سے وہی آپ کو ملے گا وحیب اگر کسی نے آپ کو ایک زمین اور نہر کا پانی ہوا کیا اس کے اپنے حصے کو تو اس کے لیے جو حصہ تھا پہلے وہی حصہ آپ کو ملے گا آپ کو اس سے زیادہ نہیں ملے گا و لیكتا اسی طرح امام جو ہے ایک زمین کو ہاں جی اپنے لیے یا کسی کے لیے اس میں سے کاٹ کے دے دیا امام نے جو ہے تو اس میں جتنا جو ہے زمین کا حصہ اور پانی کا حصہ ان کے لیے خاص کیا ہے وہی جو ہے اس کو ملے گا وغیرہ اس کے علاوہ دوسرے اسباب ہاں جی تو یہاں جو ہے وہ عمل اور خرچے کے حساب سے تاثر نہیں ہوگا بلکہ خود سے پہلے جس کے ہاتھ میں تھا یہ زمینیں ہاں جی ان کو جتنا حصہ تھا وہی آپ کی طرف ٹرانسفر ہوگا یہ بعض کل کیسے کہ تھوڑا سا جلدی میں پلاس آخر کرے گراف یہ لکھوں دوبارہ توجہ ہے بس چالیس پانی کے اثامہ سے تیسرا میاں ہاں جی چشمے کا پانی ہے یون این کی جمع چشمے ہیں میاں ماؤن کی جمع ہے میاں الون چشموں کے پانی ول ولغیوس اور بارش کا پانی ہاں جی ول آبار اور کنو کا پانی آوار بیر ان کی جمع کنو کا پانی اور یہ سب کہاں پر اور پھر ہر دل مباح زمین میں ہے چشمہ بھی مباحث زمین میں ہیں بارش کا پانی مباد زمین پہ جمع ہو گیا کنواں بھی وہاں پر بنا ہوا ہے تو وہ پانی لاحق تک رہا وہ پانی خاص نہیں آدم کسی شاذ کے ساتھ بھی لہذا عمانی تضا امین حسین تو جو بھی شاخ وہاں سے اٹھا لے کچھ پانی بھی جہن کسی برتن کے ذریعے سے اٹھائے اور اختراف ہی نہیں اپنے اپنے ہاتھ سے چولو سے اٹھائے کا نہ مل کا ہو تو وہ اس کا مالک ہوگا غلط ہو اور اگر جو وہاں لوگ پانی لینے کے لیے بہت سے لوگ جائے ہاں جی پانی لینے کے لیے بے سب لبا اور وہاں جگہ بھی بہت ہے ہاں جگہ بہت ہے پانی لینے کے لیے ہاں ہن جی ہنیر پہ, پہ جو ہے دہانے پہ بہت گنجائش ہے کون کے ادراف میں گنجائش ہے تو ایسی صورت میں پھر لمب یافتہ چل نوبت کی پھر ضرورت نہیں محتاط نوبت اور باری لگانے کی تو وہاں پر پھل مختارف ہوں ہے تو وہاں پر جو لوگ وہاں سے پانی اٹھائیں گے خواہ برتن سے اٹھاؤ ہاں ہاتھ سے اٹھاؤ تو پانی اٹھانے والے لوگ جو ہے السو سا برابر ہوگا پھر اقتصاد سے بھی ہے اس پانی سے ایک ساتھ خود کا احتساب پیدا کرنے کے لحاظ سے کیونکہ سب کو جگہ ملا ہر کوئی اپنے اپنی جگہ سے اپنے پانی لے گا دوسرے کو ہر کوئی دوسرے کو منع کرنے کی کوئی گنجائش نہیں والا کل مختلف ہوں اگر جگہتا ہے وہاں پہ پانی لینے کا وہاں سے پانی لینے, پانی لینے والے کو جگہتا ہیں سب ایک ساتھ وہاں سے پانی نہیں لے سکتے تو اسی صورت میں حیم بر پرچائی آئیت آباد ہاں جی سبقت کریں ان لوگوں کو ادھر پانی لینے میں بالکل آتے ہیں قرآ کے ذریعے <تصفح> پھر जिनका آئیں جن کا نام پہلا آئے وہ پہلے جائیں جن کا نام دوسرے نمبر پر دوسرے نمبر پر تیسرے والے تیسرے نمبر پر اسی حساب سے تو یہ ہو گیا آپ کو جو ہے ہاں جی چشمے کا پانی اور بارش کا پانی اور کنو کا پانی جو اب زمین پہ ہے یہاں ہر کسی کو پانی اٹھانا جائز تھا اور رابع پانی کے چوسقیں میاں العودیۃ القبیرہ وہ پانی ہے میاں ماں کے جمع اودیا وادی کے جمع ہے کبیرہ بہت بڑے دریاؤں کا پانی کل خوراتل جیسے دریائے خورات کا پانی دجلہ کا پانی جیہون سیہون یہ ساری چھت اسی عراق میں موجود پانی ہے یا جدھر زمانے کے روس علاقوں میں موجود دریاؤں کا نام ہے یہ بھی بڑے دریاؤں کا نام ہے ورنہ ہمارے پاکستان پا... پا... پا... میں مثلاً दरिया راوی ہے چناؤ ہے سندھ ہے شوق ہے مثن یہ سارے بڑے بڑے دریاؤں کا نام ورنہ ہری راس یہ بھی ایک بڑے دریا کا نام ہے تو ان بڑے دریاؤں میں تو فن آؤ سے بھی اعلیٰ صاحب تو یہاں سے پانی پینے کے لیے لینا ہاں ضروریات انسانی پورا کرنی پانی لینے میں سب برابر ہے یا کوئی منع نہیں کہا چاہتے ہیں سب برابر ہے سب یہاں تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی باریک کی ضرورت نہیں ہے ہر مسلمان ہر انسان اپنی ضرورت کا پانی وہاں سے لے سکتے ہیں ولاخامی پانی کی پانچویں قسم میاہ الانہاری ان نہروں کا پانی اشغاری جو چھوٹے ہیں چھوٹے چھوٹے نہروں کا پانی الغیر ان ہے، لیکن وہ پانی کسی ایک کا ملکیت میں نہیں ہے جیسے جو ہے ہمارے جو ہے گاؤں میں مثلاً بعض موقعوں پر پانی جیسے بعض جیسے ہمارا عام طور پر جو ہے ہمارے رخ میں جو ہے جو زمینیں ہیں یا نیچے بھی بعض جگہوں پر ہے لیکن بارش آ جائے تو پانی ہے موسم صحیح ہو جائے یا اب یا تو پانی ہے ورنہ پانی نہیں آتا ہے سب کچھ ٹائم آتا ہے پھر پانی بند ہو جاتی ہے پھر دوسرے دن کے انتظار کرنا پڑتا ہے یا بارش کا انتظار کرنا پڑتا ہے ہمیشہ ان چھوٹے نہروں میں پانی جاری نہیں ہوتے تو ان نہروں کے پانی کے حوالے سے فرماتے ہیں الخامز پانچواں میا سگار ان ان چھوٹے نہروں کا پانی الغیر الملوکاتی جو کسی ایک بندے کا ملکیت میں نہیں ہے لیکن نہر میں پانی تھوڑا تھوڑا زیادہ نہیں بڑے نہر نہیں چھوٹے نہر اور مسئلے نیا وہ نہریں ایک تو چھوٹے نہر ہیں اس میں پانی تو ہمیشہ آتا ہے لیکن جو ہے نہر چھوٹا ہے اس سے جو ہے اس نیر میں جتنے لوگوں کے جو لوگ ہیں جن لوگوں کے وہاں پر مثلاً کھیت ہے رفتان کو ایک ساتھ پانی نہیں دے سکتے ہیں ایک کو دیں گے دوسرے کو بند کرنا پڑے گا دوسرے کو دیں گے تیسرے کو نہیں ملے گا یہ سلسلہ چونکہ نہر میں پانی کم ہے یا نہر یا پانی چھوٹا ہے یا تھوڑا بڑا ہے لیکن اور بھی مشرین یا ایسی نہر ہے جو مشرین پھر بعض اوقات ہے جہاں پانی بعض اوقات میں جو ہے جاری ہوتی ہے جیسے بارش آ جائے اب موسم بہت زیادہ گرم ہو جائے تو بارش سے پانی زیادہ آتا ہے پانی آتا ہے ان نہروں میں جاری ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی تو ایسے جگہوں پر یقیناً جو ہے لوگوں کے ضروریات کے بنیاد پر یہ ظہم الناصفیہ وہاں لوگوں کا پھر اپنی ضروریات کو ادا کے لیے خجوم ہو جاتی ہے وہ یا تشاجن فہما اس کے پانی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں ولا یہ اور وہ پانی کے فاط نہیں کرتے الراض المساویت من ہو اور وہ وہ پانی کے سیراب کرنے کے لیے وہ زمینیں جو مساوی ہیں اس پانی کے اس پانی کے جو ہے مساوی میں دونوں طرف کے تمام کھیتوں کو یا اسے ایک نہر کے تمام کے کھیتوں کو جیسے پانی سیراب کر سکتا ہے سب کو ایک ساتھ دہن ایک ساتھ پانی نہیں دے سکتے تو ایسے سربز میں پھر کیا کریں گے نان پانی نہر اوپر سے آ رہا ہے رخ سے آ رہا ہے تو نیچے جو ہے اب کھیت یا درختان جو مختلف ہیں سب سے پہلے جو درخت ہے اس کے بعد کھیتیں جس بندے کا وہ لوگ دے دیں گے اس کے بعد دوسرے درجے کے لوگ دوسرے لوگ دیں گے جن کا ان کے بعد زمینیں آتے ہیں اس کے بعد تیسرے ان کے بعد آتے ہیں اس حساب سے آہستہ آہستہ یہ کہ وعدے دیگر سب کو باری باری سے دیں گے جب سب کو ایک ساتھ پانی نہیں دلا سکتے ہیں تو پھر حجم پشچہ یبتدا پانی دینا شراب کرنے شروع کیا جائے بال وہ لوگ جن کی زمین سب سے اوپر ہے پانی اوپر سے آ رہا ہے تو جن کی زمینیں سب سے اوپر ہیں وہ لوگ پہلے پانی دے دیں اوپر آلاز کون لوگ ملاتے جی؟ وہ لوگ ہیں کہ یہ لیفہ تو جن کی جو ہے زمین جو ہے اس پانی کے دہانے کے فوراً بعد آتی ہے یعنی پانی جہاں سے نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں اوپر سے تو اس کے بالکل دہانے پر ان کی زمینیں موجود ہیں تو وہ لوگ اپنے کھیتوں کو پہلے پانی دیں گے وہ یوح بسو اور روک دیں گے پانی کو اعلیٰ منظوروں جو لوگ ان کے نیچے ہیں حتیٰ کیونکہ پانی دونوں کے لیے ذکر ہر نہیں کرتا ہے تو وہ لہٰذا نیچے والوں کو روکیں گے حتیٰ انتہی سعی ہو یہاں تک پورا کریں ہاں جی ختم ہو جائیں سیراب کرنا لیزر ان کے کھیتوں کو لیکن پانی کی ہم مقدار معین ہے کھیتوں کو کہاں تک پانی دینا ہے الشراک آپ کی بھوٹ کے بوٹ کے چشمہ جہاں تک ڈوبتی وہاں تک کھیتوں کو پانی دیں گے پھر بند کریں گے ولی شجر اگر درہ ہے تو الاقدم آپ کے پاؤں کے جو ٹہنے ہیں وہ ڈوبنے تک پانی دیں گے درختوں کو ولی نخلی کھجور کے لیے الاساک آپ کے پنڈلی تک جو ہے ڈوبنے تک اس کو اس کے جو ہے پانی دیں گے یہ ان کا معیار مقدار ہے نی سن پھر یورسل پھر چھوڑا جائے گا علم دونوں وہ لو جن کی کھیت یا درختان ان کے بات ہے ان کے نیچے ان کو چھوڑا جائے گا اوپر والوں کو بند کریں گے وہ لہ یہ جب الاسا اوپر والے پر واجب واجبنی پانی کو نیچے چھوڑنا قبل ذالک القدر اوپر جو مقدار بیان ہوگا اس سے نیچے اس سے پہلے مسل درخت کے لیے بدھ کے چشمہ جو ہے تک پانی درخت کے لیے پیڑ پاؤں کے ٹہنوں تک پانی پورا ہونے سے پہلے کھجور کے لیے پینڈلی تک پانی میں ڈوبنے کی مقدار سے پہلے پانی نیچے چھوڑنا اس پر واجب نہیں ہے خوب لیکن جو ہے اگلے کے اوپر نیچے والے کو پانی نہ چھوڑیں تو ان تلافہ اگر اگرچہ جی تلح ہو جائیں مادون نیچے کے جو ہے لوگوں کی زمینیں طلب ہو بھی جائیں تو اوپر والے پر واجب نہیں کیونکہ یا اس کا طلب ہوگا یا نہیں جو ان کو طلب ہے کہ تو طلب ہوگا تو لم یحظ الحاظ اگر نہ بچے مینان الا پہلے کو شراب ہو گیا پھر پانی اوپر سے بند ہو گیا جیسے ہوتی ہیں گاؤں میں نہ بچے پہلے سے کچھ پانی دوسرے کے لیے فلاش علی تو دوسرے کے لیے کچھ بھی نہیں ملے گا وہی نے کہا اگر دوسرے کو بھی تو پورا ہو گیا پہلے دوسرے کو وَلَمْ یہ افضالمین ہو اور تیسرے کے لیے کچھ نہیں بچا دوسرے کو پورا ہو گیا پھر پانی بن ہو گیا اور کوئی چیز پانی نہیں بچا تو فلاح الشہ لباقی تو اس کے نیچے والے کو کچھ چیز باقی ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ باری باری سے دینا غلام کا نت الراضی مختلف حد اگر ایک بند ہے اس کی زمانی مختلف الاضحیٰ ہے پھر رفات ہے اس, اس کے کچھ زمانے اوپر والے جگہ پر ہے کچھ زمینی نیچے والے جگہ پر ہے تو جب اوپر والے کے باری ہوگی اس کو اوپر والے اس کھیتوں کو پانی ملے گا جب نیچے والے کے باری ہوگا تو نیچے پانی کی باری نیچے ملے گا یعنی اس کو پانی کے باری اوپر اس کو ملا ہوا ہے تو وہ پھر اپنے, اپنے اوپر والے کھیت بورا ہو جائیں تو پانی نیچے چھوڑ کے لا اپنے درختوں کو دے دیں کھیت کو دے دیں نہ وہ نہیں دے سکیں گے جو اوپر سب سے پہلے والے اشن نہر میں جو اس اس کے دیں گے جو نیچے ہیں ان کو نیچے پانی آئے دیں گے اگر زمانی مختلف الاضحیت والوتیں گونچا اور, اور نیچے ہونے میں سوخیت کھیلتا ہوا تو سیراب کے جی ان دونوں علیحدہ الگ الگ یعنی اپنے اپنی باری پہ دے دیں گے اور جب اوپر والے باریاں اسے کو دوا کے نیچے والے کو بھی نہیں دیں گے ولا و نے اگر دو بندے کی زمینیں بالکل برابر ہیں اس پانی کے دہانے پر اور اکثر یا دو سے زیادوں کا فی قرب میں علاب ہوا دے پانی کے دہانے کے سے نزدیک ہونے میں دو آدمی یا اس سے زیادہ زمینیں بالکل برابر ہو تو کیا کریں گے تو پانی کو کیونکہ اب ایک کو دوسرے پر مقدم تو نہیں ہوا دونوں بالکل برابر ہیں تو قصمہ تو ان دونوں کے زمین میں پانی کو تقسیم کیا جائے گا فائن تاضر دل قسمت اور تقسیم ممکن نہ ہو جائے پانی کم ان کی وجہ سے فویل قور تو قورے کے ذریعے سے یقدم قدموں مقدم کیا جائے گا من خرج اللہ اور قرآن جس کے نام پہ قورا لیاز کیا بے قسمت ہے پھر وہ سیلاب کریں گے اپنی حصے کے لحاظ یعنی آدھا پانی اور کورا پانی وہ تصرف نہیں کریں گے والا یا جو لہو اس کے لیے جائز نہیں ہے تصرف و تصرب کرنے جامعہ ماں قور ماں پانی تصرف نہیں کر سکتے مساوات الاخر گاؤ کیونکہ دوسرا بندہ بھی مساوی ہے اس کے ساتھ پھر لشتقاق اس پانی میں مشتاق ہونے میں بھائی صاحب میں تو اس کا نام آیاز کہتے ہیں والورہ جو ہے لا تو پھر فائدہ نہیں ہوتا اللہ تقدیم حاضمہ اللہ اور اگر تو اتنا فائدہ ہے کہ اس کے کھیت کو پہلے پانی دے جائے اماں اس کا یہ فائدہ نہیں ہوتا ایک کو پورا پانی مل جائے کیونکہ یہ مسافات یا قوربی کیونکہ یہ دونوں برابر ہے نزیک ہونے میں پانی کے سرے دہانے تک و لعلیٰ مالاج والا البتہ لیکن جو اوپر والا اور نیچے والا لے سک ان کا ایسا نہیں ہے ان کے برابر کیسے دار نہیں ہے لیکن جو دونوں ایک ہی لن میں آتا ہے ایک ہی چھوٹے نیر پہ آتا ہے ان کے برابر کیسا ہے لہن لعلیٰ کے اوپر والے کے الخیال اختیار ہے پھر شکنی جمی ذری اپنے پوری کھیت کو صرف کریں ورنہ یا ظلم اگرچہ اس سے کوئی پانی نہ بیچیں نہ بچیں لیکن ولی متصابری جو بندے بالکل بسا ہوئی ہیں فلم القرب میں تو اس کو تو یہ بغیر عیاف نصف نصب کو لے لیں و یا جو کر نصف باقی نصف چھوڑیں ان بلاغ بلا تمام زرعی ہے جو اس تمام کھیت کو پانی پہنچیں ورنہ جب لوگ یہاں نہ پہنچے اس سے دوسرے کو کوئی سرکار نہیں آج کے درمیان ایک ان شاء اللہ باقیہ درج جو ہے کال کی کا درج پڑی ہے